يا سیدی خاتم يا مکین کلو بلین السلام علیکم حمد دو بات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 دنیا آخرت نفس دے ہر شرط اپنی رحمت تاما کاملا آمان دے نار نجات اور پناہ بخشے حق بولن حق دن چلن اور حق دے ہی مرنے دی توفیق بخشے دوستو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 توجہ نال بولو سبہاد اللہ ہوں دوستوں میں اپنے موضوع بارے جناب نال گلو سنگیو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 الٹا انہوں دی عزت عظمت بڑھنے دی بجائے ون پی زور دے غم پیدا تے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 <plungeschool> افسوس ہے یار ولی مولا ملتا کیا مولا حسین اپنے مولا نہیں ملے توجہ ہے میرا دا داخل دا دا بولو سبحان اللہ قسم خدا دی میں گا جی میں مولا سونا حسین پاک نو ملیا ہے نا اونا تو بعد کسے نو ملیا ہی نہیں تو پھر حسین دا غم کرے سیاہ دل ری ماندی روشنی رکھ والا کرے دا مناوے گا ان مناس کرے گا ذکر کیونکہ غم ہوں نے ہمیشہ مردیاں دے یا اجڑیاں دے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 हो अथरू वगाए होव कभी भावे झंडे काले आले आव भावे सावे आव कभी यार हजूर पाक दे दीन दे हशर यजीद दौरे चो नहीं हो जो हाथी खड़िया यार मैनू गम आया खड़ा तो मैं दीन वास्ते रोना पिया वा कदी अथरू वगते वेखे सच्ची को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 سا خاتون نے جنت پاک سلام اللہ سرکار بخاری مسلم میں جی حدیث محبوبے خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے حسن حسین کی اما پاک دے نال سرگوشی کی کن مبارک کے سر مبارک رلا کے گل کی اما پاک خاتون نے جنت پاک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 چم کے پلا دے. دے نے یار گل کی نام دے دے. اے سونے نبی نامی آتے مولا حسین کام کیا فرمائی نے ہاں کیسٹا بھرا پہ تو باہر پہ نکلتی یہ لفظ نہ ہم سڑی نام چلا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت بھی جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے الے بیت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 دے ماں خیر مراستے سب تو اچھی گل کہی ماں پر جواب دے نہ وہ غیر بندے نہ غیر بندہ او تک جنہوں نے سبق ملیا ہوئے رب دے پاک محبوب جنگ لڑکے واپس آو ایک بی, بی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 ہر اور اس وقت جی سبحان اللہ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 کڑی فرماندا ہے عشق تیرے بچ کائل ہوئے مائل حسن ازل دے عشق تیرے بچ کائل ہوئے مائل حسن عزل دے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 کو گیا میںوکھے نال میں گیا. میں گیا تو بچا نہیں گیا جی دیوکھے گیا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 بدن پیٹا بےزتی پی آ چکیا نہ سن اصا ارس والے ذکر والے اصل امام نو اے اے لیا لیا. آ لیا. آلی مقام نوکے نو فرسیا نہیں سمجھتے اصا مستفا شریعت دی نور تلن آج اچھا. بولو بولو سبحان اللہ اچھا کل لگنا. اپنے عوام چھوڑا بیٹھے توجہ بولو سبحان اللہ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 محنت چاہیے سارے بن جانے اپنی عشتہ ویچنگ تیل ویچنگ تھلے بھی تھان کے پھر بھی چکا یہ سارے آپ کر لینا زمین نہیں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 جج ج مستفا کریم کی سنت لباس ہو سن باندھے کہڑی تھانے سن کوٹ ہوں بخر ادالت ہوں رب دا گھر. <سؤال> <سؤال> میرے مولا والی جد فیصلہ کرتے سن کوٹ نہیں سر بنے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 اچھا جیچ بیٹھے وہ پلیت نے دو چار کم ہوا پلیت دو چار ہزار ہوڈیاں نچا کلہ پلیت جنہوں دا سارا ٹباری رنڈیاں بنیا کھڑا ہو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 وی ہوئے وقت چٹی پیا میں پوچھنا سیور جی انج لکانا ہے جی بخت پامنا سبق لائی دی اما تو سبق لی لیا ہے؟ لانت انج پہ گئی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 لڑکیار لڑکی کودیا حسن حسین گا جاندیا سن قرآن پہنتا پیر ہوجہ نہیں فرمایا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 نال سن رہے فرح... ایک ڈیڈی دوسرے ڈیڈی نا گئی مر نہیں گردیاگتا جیڑی کام نو نہ دین دی نہ ایمان دی ہووے نہ ہو پہن کی ہوٹ ہونا کھاوا تو کام قوم ہوں زندہ وہ جڑا پاک حسین آگوں اپنی عزت مصطفیٰ دی عزت قربان ہو جاوے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 لڑکیاں دسیا لڑکیاں لڑکے سنو پسند لڑکیاں دسیا کہ نہیں لڑکیاں ہوئے نے دسیا اچھا ٹیوشن سینٹر ہے جو کچھ پورے حوالے بارا ہر پورے ملک کا چکلیاں پر بم پیا مارتا اس قوم نو آیا ادھر آتا ہے مولتی دہشت گرد ادھر آدھا مولتی وہ بال تکولہ باؤ خرچا میں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 اس واستے میں کھانا چیشتی اللہ میں اقبال دہڑی منڈا میں ہے دہڑی قیامت والے دن کئی دہڑی والے گے ہاں کئی دہڑی والے نب گے کئی صاحب ایمان چھوٹ جانے اللہ تعالی قیامت آن نال نہیں چھوڑنا اس ایمان نال چھوڑنا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 تعلیم ہو پڑ جا غیرت غیرت ایمان ایمان حیاء حیاء پڑ جی پڑھتا جاوے جانور انسان بنتا جاوے بے گرت گرت والا بنتا جائے بےمان ایمان جاوے بے حیا حیا والا بنتا میں مینو آخر دے جا پڑھتا جاوے جے پڑھے پہلے پہلے ہو, ہو, ہو پڑھتا جاوے تو بن جائے رب دا ولی ولید پھر علم ہی سمجھ واقع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 پاک حسین دے دے دامن لگ جائیے آخر مبارک یار العالمین حد بھی قبول پر خطا ہے خطا معاف چکا افو گفورا دشمنا نے اسلام متباہ جی مولا ساری کسی کسے خدمت نو قبول کی ہی تے اس دا سواب بارگاہ رفالت تمام انبیاء تمام مومنی ارواہ پیش کیتا بالخصوص سودائے کربلا ردوان اللہ علیہ ناہ دی بارگاہ کی پیش کی اللہ مسلمانوں دے وچ